الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفات ملے گی علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات تو سلسلے کو ابل آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے سلسلے میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پیارے پیارے شیخ طریقت امیر دامت برکاتم برکات کے میٹھے میٹھے مدنی گلدستے آئیے بڑھتے ہیں اماد بھائی کی جانب ہم معلومات کرتے ہیں کہ آج کون کون سے گلدستے دکھا رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی مات بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی الحمد للہ ہیں مرحبا وہ آج جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ نازک ہے نازک اور ہمارے سامنے بھی مدری منع بڑے نازک ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض باتیں مدری منوں کو بتانی چاہیے سمجھانی چاہیے وہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں جیسے ہم نے جن کی بات چھیڑ دی پچھلے سلسلے کے اندر تو اسی طرح کا ایک موضوع لے کر آئے یہ باتیں بھی مدنی منوں کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہوں گی تو اس کا نتیجہ صحیح آئے کیا باتیں ہونی چاہیے اب وہ باتیں کیا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قبر موت یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں سننی نہیں یہ چھوٹے بچوں کو بھی تھوڑی باتیں پتا ہونی چاہیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اسلامی عقائد اسلامی سوچ اسلامی نظریات اسلامی مدنی پھول معلوم ہونے چاہیے ایک مسلمان ہے پیدا ہوا اس نے مرنا ہے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مر جائے گا اور وہ دیکھتا بھی ہے کسی نہ کسی کا گھر میں انتقال ہو بھی جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بچوں کو یہ باتیں ان کی سمجھ کے مطابق آنی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق اسلام کیا کہتا ہے اسلامی تعلیمات اس کو نہیں پتا ہوں گی تو وہ غلطیاں کرے گا اس لیے ان باتوں کا پتہ ہونا اور پھر لازمی بات ہے آج بدنی منہ ہے کل کو بدنی ابا ہوگا مثال جو بھی ہوگا تو اب وہ منی منہ جب کل کو بڑا ہوگا آج آپ نے بیج بویا جو ہوگا وہی پھل کھائیں گے تو آج اگر اس کو قبر و آخرت کی سوچ دی ہوگی اور یہی بیٹھی ہوگی تو وہ کل قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف رہے گا تو آپ نے اب سے اس کو سوچ دینی ہے اسی موضوع کی ایک کڑی یہ ہے کہ بچوں کا قبرستان جانا یا کیا کرنا کیسا ہے اس تعلق سے ہم آپ کو ایک سوال دکھاتے ہیں وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبارکاتہ جان میرا نام حسین ہے میں پیسے پاسے بول رہا ہوں بابا جان آپ کی باتوں میں سوال یہ جی ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو کپسان نہیں لے کر جاتے کہتے ہیں گانے سے اور کپسان جانے سے جن مسلط ہو جاتے ہیں کیا واقعی مسلط ہو جاتے ہیں آپ نے تجربہ تو کر ہی لیا قبرستان میں کھڑے ہو کر بتا دینا میرے کو کیا ہوا تھا جن مسلط ہوا نہیں ہوا یہ عوام کی باتیں ہیں یہ حجی شاہد نگران پاک کے شہزادے حسان تو یہ ہمارے موبائل جو سلجھے میں چیزوں سے یہ تحفہ حکومات میں نہیں پڑتا ہے یہ وہم میں لوگوں کے بچوں کو قبرستان بالکل لانا چاہیے ان کا یعنی ان کی عادت پڑے کہ یہ ہماری تفریح گاہ ان مانو کر یہ کہ یہاں آخرت کی یاد ملتی ہے جہاں میوزک چلتے ہیں اور ڈھول بجتے ہیں اور ٹانگیں تھرکتی ہیں ان مردوں عورتوں کی مخلوط اور چر جو تفریح گاہ ہے وہاں خوف خدا نہیں ملتا خوف خدا قبرستان میں ملتا ہے عید کے دن ایک تعداد ہے جو قبرستان جاتی ہے اب وہ الگ بات ہے قبرستان بھی جاتے ہوں اور پھر کہیں اور بھی جاتے ہوں جہاں نہیں جانا چاہیے جس کا ابھی میں نے اظہار کیا تفریح گاہ جانا گنا نہیں ہے لیکن عید کے دن میں جو طوفان بدتمیزی وہاں ہوتا ہے تو ان دنوں میں تفریح گاہ کے قریب سے بھی نہیں گزارنا چاہیے اتنا خطرناک ماحول وہ ہوتا ہوگا اور مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا اس کا تمہارا لیے قبرستان جانے سے یا خوشبو لگانے سے جن نہیں کمٹتے نہ بچوں کو نہ بڑوں کو ہاں یہ کبھی تنہا گیا تو وہ تو تنہا اکیلا تو رات کو جب چہل پہل بند ہو نا تو بچہ کیا بڑے آدمی کو بھی اکیلا نکلنا منع ہے کہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ تعالی کی مخلوق رات کو منتشر کی جاتی ہے تو اکا دکا جو آدمی ہو تو وہ خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے تو ابھی جیسے کہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اس مدنی گلدستے میں میرے مدنی پلی خود قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور پوچھے قبرستان جا سکتے یا جا سکتے ایسی بھی چیز ہے تو باہر حال اس میں ایک جو موضوع ہوتا ہے وہ ہے قبر کی تیاری کا قبر میں کیا کیا ہوتا ہے قبر میں ایسا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ قبر میں راحتیں ہیں آسائشیں قبر میں نعمتیں ہیں قبر میں آسانیاں ہیں بعض خبروں میں اور بعض خبروں میں جو ہے وہ تنگی ہے مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تو جب ایک شخص کو یا ایک مدنی منہ کو یہ پتا چلے گا کہ قبر میں ایسا بھی ہوتا ہے قبر میں ایسا بھی ہوتا ہے آج مدنی منہ آج کا معاملہ نہیں ہے لیکن آج ذہن میں ہوگا کہ قبر میں ایسا ہوتا ہے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو لازی بات ہے ان کو ان معاملے کی تیاری والے معاملات سے بھی تو حل ہونا ہے تو آج بھی اگر ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہیں گی تو کل جو ہے وہ اس کی تیاری بھی کریں گے تو اس تعلق سے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا تو ایک حکایت لکھی ہے پر اثرار بھیکاری میں جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ ہے تو یہ بڑی عبرت ناک حکایت ہے لکھا ہمارے گاؤں میں ایک حجام آخری وقت تھا لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ اس نے جواب نہ دیا پھر کہا کلمہ پڑھ موت کی سختی کے سبب اس نے کلے کو گالی دی معاذ اللہ کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا جب دفن کرنے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی کیونکہ قبر بچھو سے بھری پڑی تھی اس قبر کو لوگوں نے بند کر دیا اور دوسری جگہ کھو وہ قبر بھی بچوں سے پور تھی چنانچہ اسی حالت میں ہجام کی لاش کو قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی گئی وہ نائی صاحبان یا ہیر جسر جو داڑھی جیسی عظیم الشان سنت کو مونڈنے یا قطر کر ایک مٹھی سے گھٹانے والا خوفناک جرم کر کے روزی کماتے ہیں وہ اس لرزہ خیز واقعے سے عبرت حاصل کریں اور قہر خداوندی سے ڈرے کہ ان کا یہ فیل حرام ہے اور اس پر حاصل ہونے والی اجرت بھی خبیث اور ناجائز ہے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ صدا ہوگی ابھی جیسے آپ مدنی مدر گلدستہ دیکھا یہ باتیں بھی مدنی منوں کو پتا ہونی چاہیے ان کی تربیت کا یہ حصہ ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے بچوں کو سکھانے کی یہ نہیں سکھائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں ہوگا جیسے آپ نے پچھلے سسٹم میں بتایا کہ وہ بچے کو بول رہا ہے کہ بچہ اپنے والد سے رہا ہے دادی کو کب جلائیں گے یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی نا اگر اس سے اچھا ہے کہ آپ کو اچھی بات بتا دیں تاکہ اس کو کوئی بری بات بتاتا ہے تو منع کر سکے نہیں ایسا ہے, نہیں ایسا ہے تو بس بچے بھی تو خاموش کروا ہی دیتے نا تو اچھی بات پہ خاموش کروائیں تو یہ اچھا ہے اور بری بات پہ وہ دوسروں کو بھی شامل کر لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو بہرحال ایک موضوع یہ ہو گیا اب ہمارا ایک موضوع جو آ رہا ہے اسی کے اندر جیسے ایک شخص تھا زندگی گزاری ختم ہو گئی ختم ہونے کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بھی آ گئی اب اس کے بعد انسان جو ہے نا ایک انسان غیر مسلم نہیں ہے مسلمان ہے نا تو مسلمان کی جو اسلام کی تعلیمات ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے اسلام دنیا کا بھی بتاتا ہے مرنے کا بھی بتا رہا ہے اور مرنے کے بعد کی بھی زندگی کا بتا رہا ہے Allah یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے اسلام نے بتایا یہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مر گئے تو ختم ہو گئے بلکہ اس کے بعد بھی آپ کی زندگی اور بڑی ہی اہم چیز ہے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی میں تیاری کرنی ہے اس وقت کے لیے یہ زندگی میں تو موت آ جائے گی وہاں جائیں گے تو موت کو بھی موت آ جائے گی ہمیں موت پھر نہیں آئے گی جو جنت پہ جائے گا اور جنت پہ ہی ہوگا مسلمان جنت میں چلے جائیں گے جو باقی بچ گئے جہنم کے اندر اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جیسا کہ اس کی رہنمائی علماء نے کی بہرحال اب یہ بات آتی ہے کہ اس زندگی میں کیا ہوگا آئیے مدر رستہ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش سیت پور مدف مدینہ میں پڑھتا ہوں یار سنت آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ پھر کبھی زندہ ہوگا براہ کرم ارشاد فرما دیجئے بالکل یہ زندہ ہوگا قیامت احمد کو اٹھایا جائے گا اور اس پر تو ایمان ہمارا ایمان ہے مسلمان ہوگا اعلم علم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی, علی و علی و علی صل اللہ تعالی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدری منوں اور مدنی چلن کے نادین ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام کچھ جو ہے فنا ہو جائے گا یعنی کہ سب مر جائیں گے اور شیطان بھی مر جائے گا اور جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اس فرشتے کا نام کیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ فرشتہ جو ہے اللہ عز و جل کے حکم سے لوگوں کی روح جو ہے قبض کرتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا اور تمام کو فنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دوبارہ جو ہے زندہ فرمائے گا اب جو ہے میشر قائم ہوگا حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا جنتی جنت میں چلائے جائیں گے اور جو جہنمی ہی وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور موت کو ایک مینڈی کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو ضبع کر دیا جائے گا اب جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ اور جو جہنم میں چلے گئے وہ جہنم میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے تو اس حوالے سے مدنی منو کی امیر السنت دامد برقیات نے تربیت فرمائی اور جی مزید گلدستے کیا ہیں جانی باتیں اب جیسے مثال آپ نے بیان کیا کہ یہ حسر ہوگا اس حشر کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے حوض کے اندر ایک معاملہ جو ہے وہ حساب کتاب کا بھی ہے وہ کیا ही. ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہاں چیز تو بڑی چیز ہے ذر ذرے کا حساب ہے ہر نعمت کا حساب ہے سم السعم عم پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی یعنی پوچھا جائے گا جب بھی تو بزرگوں کا عجیب انداز رہا ہے جس ن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت پڑی تھی کہ ایک بار شہد ملا پانی پانی میں شہد مکس تھا وہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے لیا اور پھر واپس رکھ دیا مطلب پی تو لوں گا یہ مگر اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ تو حلق تک ہے تو چلا جائے گا اندر ٹیسٹ اس کا ختم ہو جائے گا اور قیامت میں ہونے والا حساب باقی رہ جائے گا تو میں نہیں پیتا اس طرح وہ دنیاوی نعمتوں سے مطلب ڈرتے تھے کہ جتنا کم ہو نعمتیں وہ اس پر راضی ہوتے تھے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی حساب زیادہ ہوگا جیسے دولت ہے ہم لوگ دولت بڑھائے چلے جاتے ہیں تو حلال دولت ہی کا تو حساب ہے اگر حرام دولت ہے تو اس کا تو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اس کا عذاب ہے حرام کا حرام مال کا عذاب ہے اور حلال مال کا حساب تو جتنا حلال مال زیادہ اتنا حساب زیادہ جتنا حرام مال زیادہ اتنا شہر کا عذاب زیادہ سزا زیادہ اس کی تو یوں حلال سے بھی ہمارے اسلاف جو تھے ہمارے بزرگان دین جو تھے یہ دور رہتے تھے حلال چیزوں سے صرف بقا ضرورت لیتے تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ہی غالبان واقعہ ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا اور کیا ہوگا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو مال میں جو کچھ اس طرح لکھا تھا کہ جیسے مال میں کیا کہیں گے ایک آدھ لوٹا تھا ایک آدھ کوئی مصحف شریف قرآن کریم شاید پڑھنے کا یا ایک آدھ کوئی چادر ادھر یا کہ اور کچھ دو چار دیرم ہوں گے یعنی کہ بہت ہی کم چیزیں تھیں اس کو یہ فرما دیتے گا میرا میں بہت مال میں جمع کر لیا اب میرے حساب بچا ہوگا یہ ایسی سوچیں تھی ہماری حالت ہمارا مطلب پیٹ برتا ہی نہیں ہے ہم جیسوں کے لیے ہی شاید کہا گیا ہے حضرت سیدنا اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے شہنشاہ مدینہ قرارے قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے حقیقت نشان ہے اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کو دعوت دوں گا کہ مقصد المدینہ سے ایک بہت پیاری عمدہ کتاب ہے لمبی امیدیں اس سے بچنے پر ظہد اور لمبی امیدوں کے عنوان پر المدید علمیا نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ عربی کتب تھی شاید اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور اس میں اس طرح کے کافی مضامین اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بھی اس میں واقعات ہیں اور صاحبۂ کرام علیہ الدوان کے واقعات ہیں آیتیں بھی ہیں روایتیں بھی ہیں واقعات بھی ہیں بہت ایمان افروز کتاب ہے بہت مختصر ہے مشکل سے 20 سے 25 روپے شاید اس کا دیا ہوگا لیکن بڑی ایمان افروز کتاب ہے ایک حرس نامی کتاب بھی ہے شرس یہ کسی عربی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے یہ خود المدینہ تو اللمیا نے اس کو مرتب فرمایا ہے مختلف آیتیں روایتیں حکایتیں اس میں ہیں اور بہت بہت بہت پیاری کتاب ہے حرس محمد یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے مثال ایک کتاب کا تذکرہ ہوا جی تو علم دین حاصل کرنے کا ایک جو بہترین طریقہ نا وہ کتابیں پڑھنا ہے تو مدری منع ہوں مدری منیا ہوں ان کو بھی کتابیں پڑھنی چاہیے امیر سنت کے پہلے کتاب یعنی سب سے پہلے آسان کتابیں پڑھی جاتی ہیں پھر بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں پھر اور بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو مدنی منع مدنی مننیوں کو پہلے چاہیے امیر السنت کی وہ جو کہانی والی بڑی خوبصورت سی کتاب ہے نا فیرون کا خواب ہو گیا جھوٹا چور ہو گیا زبردست یہ ساری کتابیں پڑھیں اس کے بعد آہستہ آہستہ فیضان سنت کا درج دیں امیر سنت کی کتاب پڑھیں پھر تو آگے بہار شریعت پڑھیں بڑی کتابیں پڑھے یا پڑھے فتح پڑھے المدعۃ کی جیسی کتاب ہرس بتائیے اس طرح کی بہت سی کتابیں یہ بڑے مدنی منع یا اسلائی بھائی پڑھیں گے لیکن چھوٹے جو مدنی منع یہ کتاب پڑھیں کتاب سے بہت بہت بہت بہت بہت کچھ ملتا ہے یہ مدری منوں کو سنت کے یہ رسالے کتابیں ضرور ضرور ضرور ضرور پڑھنے چاہیے اور جن کو کتابیں پڑھنا نہیں آتی کتابیں سننا تو آتی ہوں گی نا تو اپنے ابو کو امی کو بلے مجھے یہ کتاب پڑھ کے سنائے اپنی باجی کو دیں بڑے بھائی کو دیں جن کو پڑھنا آتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو کتنا اچھا ماحول بنے کیا آپ اسے بولے یہ آپ پڑھیں مدنی منع چاہیں تو بہت دین کا کام کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ چڑھ کر فیضان سنت کا درس دیں یا کسی سے دلوائیں ابھی جس طرح یہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اب یہ کہ ایک ایک بات کا ایک ایک بات کا ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا تو پیارے پیارے مدنی مننو ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اب کیسے اگر آپ کے پاس گاڑی تو یہ مقام شکر ہے نا جو کہ گاڑی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی اب اسی طرح آپ نے دیکھا کچھ بچے روڈ پر سو رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس گھر ہے آپ کا پنکھا لگا ہوا ہے بعض گھروں میں جو ایسی بھی لگا ہوا ہوگا اچھی سہولت ہے سونے کے لیے تو یہ مقام شکر ہے بعض بچے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا بچاروں کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے بانس کے پاؤں بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں تو یہ مقامی شکر ہے ادھر تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا اسی طرح جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کس کو کہتے ہیں امی کو کہتے ہیں نا امی مجھے یہ چیز چاہیے ابو کو کہتے ہیں ابو یہ ہی مجھے یہ چیز چاہیے تو باس کے پاس تو امی ابو بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس امی ابو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو جتنی بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان سب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ آخرت میں ان تمام کا ہمیں حساب دینا ہے تو ہم یہ کہ شکر کرنے والے بندے بنے ہیں. جی مات اب اس میں لازمی بات ہے آپ یہاں تک آئے ہیں یہ جمع ہوئے حساب کتاب ہوا اس کے بعد جنت میں داخلہ اللہ کی بہت نعمتیں ایسی نعمتیں ایسی نعمتیں ایسی نعمتیں کہ وہ کیسی نعمت ہے کان نے نہیں سنا وہ ایسی نعمت ہے کہ آنکھ نہیں دیکھی وہ چیز ہے کہ دماغ میں ذہن میں اس کو تصور ہی نہیں ہے آپ نے اڑتا پرندہ دیکھا آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں چلو بھائی جہاز بنا لو آپ نے دیکھا بھائی تختہ ہے جو پانی میں بہہ جاتا ہے چلو بھائی کشتی بنا لو لیکن وہ ایسی چیزیں کہ ذہنوں میں خیال نہیں ہے اور ایسی زبردست وہ نعمتیں تصور نہیں ہو سکتا وہاں جانا ہوگا تو اس حوالے سے بھی ذہن میں سوال آتے مدنی کے بھی سوال آتے ہیں آئیے آپ کو ایک مدنی منع کا سوال اور امیر سنت کا جواب سناتے پیارے باپا جان یہ شخص فرمائیے جو بھی مسلمان پیدا ہوا کیا وہ جنتی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا مسلمان ہونے کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اللہ گناہوں کے سبب اگر عذاب میں مبتلا ہوا بھی جہنم میں اس کو ڈالا بھی گیا تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا ان مانو ہر مسلمان آخر کار جنت ہی ہے لیکن جو مسلمان ہو ہے نا اور اس کے باوجود مسلمان ہونے کے کچھ عرصہ وہ مسلمان رہا پھر خدا نا اس سے کوئی کفر ہو گیا جس سے یہ مرتد ہو گیا اور اب اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا ظاہر میں بھولے مسلمان تھا نمازیں پڑھتا تھا سب کچھ تھا لیکن وہ مرتد تھا تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اچھا اب یہ ذہن بنا لینا کہ یار ہم کچھ بھی ہے جائیں گے جنت میں تو جائیں گے نا نہ تھوڑا بہت ہے نہیں کہ اگر سزا ہو گئی عذاب ہو گیا تو کیا ہوا جنت میں تو جائیں گے نہیں یہ خطر نہ کیا کہ اللہ کے عذاب کو ہلکہ جاننا یہ کفر ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ ہر مسلمان بالآخر جنت میں ضرور جائے گا اور جب جنت میں جائیں گے۔ اگر کسی کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا کوئی مدنی منہ تھا وہ رخصت ہو گیا یا تھوڑی بڑی عمر تھی اس کا انتقال ہو گیا تو اب دادا ابو انتقال, داد انتقال کر گئے ہاں دادا ابو انتقال کر گئے اب جنت میں جائیں گے تو لیکن جنت میں کس عمر میں جائیں گے آپ کو معلوم ہے جنت میں جو جائیں گے اس کی عمر جو روایتوں میں آئی وہ ہے تیس سال اب کوئی بچپن میں انتقال کر جائے یا بڑھاپے میں انتقال کرے جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کی عمر ہوگی تینتیس سال چاہے بچپن میں انتقال ہو یا بڑھاپے میں انتقال ہو لیکن جب جنت میں جانے کی بات ہوگی تو جنت ہی جنت میں جائیں گے تو تینتیس سال کے ہوں گے اور ہمیشہ وہاں جوان رہیں گے وہ نہ بڑھاپا ہوگا نہ بچپن ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود میں ہمارا داخلہ فرمائے اور کس انداز سے داخلہ ہوگا شیخ دریکہ تعمیر سنت اپنا ایک شعر اشاع فرماتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ رسول رسول رسول اللہ <تصفح> اللہ کا جائیں گے یا رسول اللہ پیارے پیارے مدنی منو جس طرح یہاں پر ہم آپ نارے سن رہے ہیں تو اس طرح ہمیں گھر میں بھی مدنی ماحول بنانا چاہیے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ <تصفح> علیہ وسلم اس کی بھی تصبی پڑھنا چاہیے جس تصبیح ہوتی ہے نا تصبیب پہ پڑھتے ہیں دورد پاک پڑھتے ہیں کلما شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں تصبیح پر انگلیوں پر کیا پڑھنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی تو اس حوالے سے شیخ طریقہ تمیر علیہ سلتھ دامد برکات ملاحلہ کا بہت ہی پیارا پیارا پیارا پارا میٹھا میٹھا ایک مدنی گلدستہ ہے جو مدنی منوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی اب ہمارے سلسلے کا وقت جو ختم ہو لیکن جاتے آتے ایک مدنی گلدستہ ہے آپ کے لیے تو اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تھا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر النت دامد برکاتم العالیہ چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفی کا تھا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی آخر میں اپنے ازم کا اظہار کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں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 فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے بڑھا پے میں کہاں جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمان تم ہو صلو آئی الحبیب صلى الله تعالى على محمد